جواب الف بلے جمہور دے او کم کر مارے نہ خاص دجنا یا کو سرات یا قلت المسلمین دے یا رضا دل کفن دے باللیل تو جو الفن بلے گر کے جابر ہونا یا سمیت جابر عبداللہ عبد اللہ خل کو وور ف مقبر کے ضرورت بنابانے اور بلول جائز لیکن آدیز ہمارے سبر الفقار کرو سروت رادی مقبر کی فاتوہ چور طرف رسول نبی رسم قبر کے ولاڈ ویزا صاحب کو راہ مر نے کو مسلمان چو فاسو صاحبی دگا ما یت سو کو فیضا ہو رج الزی کر فلسفر آگا سڑو کہ چھت او واس پذے کر سا بلب سرمارا روز ویسا اور سدے آرمی کی جواب نہ کر شروع کرمی کی دا یار فاسد دفار دے دی سرار دیر نہیں بھی بلب کی سمات اور ریانی ندا کے جائز دا لیکن اولاد ذکر خفی دے بہتر خیر و رزق مایق فی وہ خیر و ذکر مایق فی بہترین رزق رضگار چپ قدر کفایت ہوئی بہترین کرا د چیٹو شریف بہتر دیا ذکر خفی کی اولا کو حکم چپدافی نہ چپ حیثیت ذریعہ رسم آتمانی ہوئی یا اسرار کا غیر فکرا دی